اور اگر عہد کر کے اپن قسم توڑیں اور تمہارے دے پر منہ تو کفر کے سرغنوہے سے لڑو بے شک ان کی قسم کچھ نہ ہو اس امید پر کے شاید وہ باز آئیں